مجھے صاحب دوسرا سوال یہ تھا کہ یہ جو کچھ جگہوں پہ ایسے فیمس ہے مطلب ایسا کہیں پہ سنا اڑتی ہوئی بات آئی ہے یا یہاں پہ اس پہ تھوڑا روشنی ڈالیں کہ کفن جو مردے کو کفن دیتے ہیں تو ایسا کہا جاتا ہے کہ اگر کفن پہنچانا ہو تو دوسرے میت کسی کی ہو جائے اس میں بھی اگر کفن رکھ کر دفن کر دیا جائے تو اس مردے کو وہ کفن مل جاتا ہے یا وہ کپڑا مل جاتا ہے جو دوسرے آ, کے ساتھ میں اس کو آ, آ, دفن کیا جائے اس, اس کفن کو یا اس کپڑے کو تو اس پہ تھوڑی روشنی لا دیں کہ یہ معاملہ کیا ہے کہ کسی دوسرے میت کے ساتھ میں کفن کا کپڑا ڈال دیں تاکہ دوسرے کو مل جائے یہ معاملہ تو سمجھ میں نہیں آیا تھوڑا اس کے روشنی ڈالیں دوسرا یہ تھا کہ بچوں کے لیے جب کفار یا مطلب جو نان مسلم بچے ہیں ان لوگوں کو چھوٹے چھوٹے بچوں کو جب دیکھتے ہیں تو ان کے لیے جب دعا کرتے ہیں کہ اللہ یہ پیارے معصوم بچے ہیں ان کو تو ایمان یا ایمان کے لیے ان کے لیے دعا کرتے ہیں مسلمان کے بچے ہیں دوسرے بچوں کے لیے تو یہ بچوں بچہ جو ہے سات سال یا آٹھ سال کے پہلے اگر جو جاتا ہے رخص ہو جات بچے کا کیا ہوتا ہے معاملہ مطلب اس بچے کے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے وہ تو سمجھ نہیں پایا تھا پیدائش اس کی ایسی جگہ ہو گئی تھی اگر ساتھ چار دینے والے پہلے اگر وہ سوت ہو گیا تو اس سلسلے میں تھوڑا ستا ہوں جزاک اللہ خیر جی راجس بھائی کفن کا جو مسئلہ ہے علامہ سیوتی رحمت اللہ تعالی نے یہ اپنی کتاب شرع و صدور میں ایک واقعہ ایسا درج کیا ہے اور انہوں نے یہ واقعہ جو ہے یہ شاید ابن بھی دنیا سے نقل کیا یا امام لال سے نقل کیا اس وقت میرے ذہن میں وہ پوری کتاب کا نام ان دونوں میں سے بارہ لیک سے نکل کی اصل کتابیں وہ چھپ چکی ہے دونوں کتابیں کتاب المناماتی دنیا کی اور شرح اصولہ یہ امام لال کی وہ بھی چھپ چکی ہے اس میں بھی یہ واقعہ ہی مجبور ہے کہ ایک نوجوان کو اس کی والدہ نے خان نے کہا فوت ہو چکی تھی تو کہا کہ میرا کفن جو ہے وہ گسیدہ ہو چکا ہے تو مجھے کفن چاہیے تو اس کے گاؤں سے محلے سے کوئی آدمی فوت ہوا تو اس نے وہ کفن اس کے کفن میں رکھ دیا تو دوسری رات خواب میں اس کو اس کی والدہ ملی تو اس نے نئے کپڑے پہنے ہوئے تھے. یہ ابن بھی دنیا کی کتاب الامات تھے سیوٹی رہنے رہنے شرح صدور قبور میں اس کو نقل کیا ہے تو اس سے اس بدلا تو ہو سکتا ہے کہ ایسا ممکن ہے ایسا ہو سکتا ہے کے دور کا واقعہ انہوں نے نقل کیا ہے تو اس سے تو یہ یعنی ظاہر تن جو ہے اس پہ بلحال بالکل صحیح ہے یا اسی طریقے سے سلام جو ہے وہ وہیری جاتی ہے مرنے والوں کے لیے کسی مردے کے ہاں تو یہ بھی یعنی ایسی کتابوں میں اس کا بھی یہ لکھا ہوا ہے تو اس میں سے یہ تو برل ہے اور جو آپ نے دوسرا سوال کیا تو بچہ جو تو مسلمان کا بچہ ہے وہ بلوغت سے پہلے پہلے اگر فوت ہوگا تو آکا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرسلم شال خمایا تو اپنے والدین کو بھی جنت میں لے کر جنت میں لے کر جائے گا اور اگر کافر کا ہے تو پھر وہ اس کے لیے یعنی اختلاف ہے کہ وہ جنت میں جائے گا یا نہیں جائے گا تو کچھ علماء کا یہ خیال ہے کہ وہ جنت میں جائیں گے جو کافر کے بچے ہیں وہ بھی تو آم مان اعظم ابو نصاح کا بھی یہی ہے خیال کہ جو نابالغ بچے کفار کے مرتے ہیں یہ بھی جنت میں جائیں گے اور یہ جنتیوں کے وہاں غلاموں کا کام کریں گے جنت میں جا کر جی